وسلامرسلیم الحمد اللہ رب العلمی امن اباد حبیب حبیب اللہ محمد واسک ولفرین اعظام بکر و ان عمارا و ان علی و ان عثمان ذیل اللہ عبد الکریم کی حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم دور مجمت وی و بارہ ق وسلمہ کی ذات اکدس پر حدیۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد درس قرآن کریم قرآن اور ہم پروگرام میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکتیس سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا اللہ جل مجد و کریم سے ڈرنے کا رب کریم ارشاد فرمائے مجھ سے ڈرو اور تم جو چھپاؤ یا ظاہر کرو سب کو اللہ جلّہ مجد و کریم جانتا ہے اور قیامت کرو جو کچھ اس نے کیا ہر جان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا دنیا میں ہر شخص چاہے وہ براہ راست رب کریم کو مانتا ہے یا کسی طریقے سے یا جیسے بھی دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ رب کریم کو کسی نہ کسی طریقے سے ماننے کا دعوے دار ہے اور ہر شخص کا یہ دعوی بھی ہوتا ہے کہ میں رب کا پیارا ہوں رب مجھے پسند کرتا ہے میں رب کو پسند کرتا ہوں یہود نسارا کا بھی یہی یہود بھی یہی کہتے ہیں عیسائی بھی یہی کہتے ہیں حتیٰ کہ ہندو کو اگر پوچھا جائے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں تو بتوں کی اسی لیے پوجا کرتا ہوں کہ یہ رب کے قریب کر دیں گے مشرقین نے بھی اسی وجہ سے گتوں کو گولتے تھے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے ان کی ہم عبادت کریں گے تو رب کریم ہمیں پسند کرے گا تو رب کریم نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ہی فرما دیجئے کن محبوب آپ کہہ دیجیے محبوب آپ حکم فرما دیجئے ان کم تم تو اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے رب کو اپنے قریب کرنا رب کے قریب ہونا رب سے محبت کرنا اگر تمہیں یہ چاہیے کہ تم رب سے محبت کرو تو فرمایا فتہ بے اونی تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ اب تم اللہ جلہ مجد القیم سے پیار تو کیا رب تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا تبھی ایک وقت ہے کہ تم اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تم اپنی محبتوں کا اس کو مرکز بنانا چاہتے ہو لیکن ایک شرط ہے تم اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی شرط وہ کیا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو میرے محبوب کی پیروی کرو اب کیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے اب اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا تو محبوب کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ بھی محبوب ہوتا ہے تو رب کریم نے اپنی محبت کو اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ خاص کر دیا اب ہمیں یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امتی نبی کے برابر ہو کے بھی کیا رب کے توحید کا کائل ہو سکتا ہے کیا رب کریم کے قریب ہو سکتا ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ امتی اگر نبی اگر امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو صرف علم میں باقی رہا عمل تو بعض اوقات امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے محاذ اللہ وصفر اللہ تو کیا پیروی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی برابر چلے یا آگے بڑھ جائے نہ پیروی تو اسی کو کہتے ہیں اتباع تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس کی اتباع کی جا رہی وہ قدم اٹھائے تو اس کے قدم پہ قدم رکھا جائے نہ کہ اس کے برابر قدم رکھا جائے یا نہ کہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے تو پیر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلا جائے اس کی برابری کا نہ دعوی کرے نہ برابر ہونے کی کوشش کرے نہ اسے آگے بڑھنے کا دعوی کرے نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو جو لوگ ساتھ یا نبی کے برابر ہونے کا دعوی کرتے ہیں وہ رب کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں وہ رب کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں رب سے ان کی محبت کا تقاضا یا دعوی جو ہے وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے رب سے محبت کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کے پیچھے ہو جاؤ نبی کو اپنا مبتدا مان لو اپنا راہما مان لو اپنا آقا مان لو اپنا مولا مان لو اپنا حکم تسلیم کر لو اور جب تک یہ نہیں کرو گے جتنے چاہے دعوے کرو جو چاہو عبادات کرو فلاح رب و ربی کلا مینا حق تعیح کے مور کا تسلیما جہ تیرے رب کی قسم سبحان اللہ رب کریم کو بھی محبوب سے اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے, ہے تو کائنات کا رب رب العالمین ہے لیکن وہ بھی چاہتا ہے مجھے رب محمد کہا جائے محبوبہ تیرے رب کی قسم سبحان اللہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنا حکم نہ مان لے جب تک تجھے اپنا فیصل نہ مان لے اور جو تیری زبان پاٹ سے نکلے پھر اس کو یوں ماننے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے پھر یہ تو کیا کہ زبان سے بات کریں ان کے دلوں میں کبھی ایک رتی برابر بھی شک نہ آئے کٹے نہ آئے اور یوں مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے تو رب کریم کا اگر قرب چانا ہے رب کریم کی اگر محبت چانی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے وہ با جو نام نے ہاد سوفیاں کیا اب ہم رب کے قریب ہو گئے ابھی ہمیں سنتوں کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں نبی کریم کی سنتوں کی ضرورت نہیں ہے ایسا کوئی راستہ نہیں ہے رب کریم کی بارگاہ میں جانے کا صرف ایک راستہ ہے سب راستے مسدود سب راستے بند کر دیے گئے صرف ایک راستہ اور وہ راستہ مدینے والے کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بڑا ہو جائے یا کہاں پہنچ جائے رب کی راہ میں نہیں پہنچے گا رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا تو شرط یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم تم میں سے اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو میں لے کے آیا ہوں وہ اپنی خواہش نفس کو اس کے تابع نہ کر دے تو اس ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت یہ کرو گے تو اب رب کریم تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور جب تمہیں رب اپنا محبوب بنائے گا تو پھر فائدہ احباب تو ہو کن تو سامان فیاسم اللہذی کم تو باسارم فیب صلہجی کم تو یدن فیبت شبہ کم تو ہجرن فیم شیبہ اوکما کار صلی اللہ علیہ وسلم بخار شی میں صحیح یعنی حدیث قدسی سی ہے رب بہترین کہتا ہے جب میں پھر اس کو محبوب بناتا ہوں اپنے محبوب کے غلام کو جب میں محبوب بناتا ہوں تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں وہ مجھے سے سنتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں پھر وہ مجھے سے دیکھتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجی سے پکڑتا ہے پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں وہ مجی سے چلتا ہے کب جب فائدہ احبت ہو جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھتی اس کے کان غلط نہیں سنتے اس کے ہاتھ ظلم نہیں کرتے اس کے پاؤں غلط اور نہیں اٹھتے اس کا مطلب یہ نہیں یہ تو تب ہے کہ جب یعنی اس کے آ, آ, کان غلط نہیں سنیں گے تب ہی تو اتباہ ہوگی نا اس کی آنکھیں غلط نہیں دیکھیں گی تبھی تو اتباہ ہوگی نا اب اگر وہ سب کچھ غلط کرے تو اتباع کہاں سے آئی محبوب بننے کے بعد یعنی یہ ہے کہ محبوب بنے ان سے اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نبی کریم کے لائے ادین کے مطابق ہو جائیں تو پھر رب ان کو محبوب بناتا ہے اور جب محبوب بناتا ہے تو پھر گفتہ گفتہ اللہ ببد گلکو میں او عبد اللہ ببد پھر اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے پھر اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہوتا ہے پھر اس کا چلنا رب کا چلنا ہوتا ہے پھر اس کا ہاتھ جو ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ کار کار آفرینوں کار ساز پھر رب کریم کی قدرت اس کے ہاتھوں سے زہر ہوتی ہے پھر وہ اس کے نزدیک دور و نزدیک نہیں رہ جاتا پھر یہ اور وہ ادھر اور ادھر نہیں رہ جاتا پھر رب کریم کی قدرت سے جب وہ نظر اٹھاتا ہے تو پھر اس کو حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ رائ تو بلاد اللہ جمن کا خرد لالی جب غس ہم کہتے ہیں کہ میں ساری کائنات رب کی شہروں کو ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے یہ محبوب کے غلاموں کا حال ہے تم ان کی ابتدا کرو تم ان کے غلام ہو جاؤ پھر دیکھو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا پھر جب رب محبوب بناتا ہے سبحان اللہ اسی حدیث قدسی کے آخر میں لفظ ہیں کہ رب کریم ارشار فرماتا رکھو میں نے کبھی تردد نہیں کیا آج یہ بندہ تردد کرتا ہے یہ کروں یا نہ کروں کروں گا تو کیا ہوگا نہیں کروں گا تو کیا ہوگا میں نے کبھی تردد نہیں کیا ہاں فرمایا جب میں اپنے محبوب کے غلام جب میں اپنے محبوب کے محبوب کو کی روح قبر کرنے لگتا ہوں تو پھر میں تردد کرتا ہوں میں اس کو موت دینے لگا ہوں یہ پتہ نہیں ابھی زندگی دنیا میں رہنا چاہتا ہو یہ ابھی زندگی اور چاہتا ہو سبحان اللہ اے تم اس کے غلام ہو کے دیکھو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں ستا دیونی یو بے قبلہ تم محمد کے ہو جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میرے محبوب کے ہو جاؤ میں بھی تمہارا ہو جاؤں گا کائنات بھی تمہاری ہو جائے گی پھر تم جو کہو گے دنیا میں وہی ہوگا اللہ اسی ادیس کد سی قارشی میں اسی میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے روبا اش حسن اخبار لا یو بہ بولو اکسم اللہ ابراہ پھر وہ بندہ اس مکام پہ, پہ پہنچتا ہے بظاہر دیکھنے میں تو اس کے پال جو ہوتے ہیں بکھرے ہوتے ہیں اس کے کپڑوں پہ گرد و غبار ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں وہ عام شخص معلوم ہوتا ہے لیکن جب زبان کھولتا ہے جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو پھر جو اس کی زبان سے نکلتا ہے تب کریم کہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں اگر وہ کہے کہ ساری دنیا کو غر کر دے تو میں ساری دنیا کو گر کر دوں وہ ایک بندے کی زبان جب ہلتی ہے تو کائنات الٹ پلٹ ہو جاتی ہے تو ایک بندے کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو پھر ان کے سامنے یہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزا ریزا ذرہ ذرہ رائی کے برابر ہو جاتے ہیں خدا بندہ یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے غوقے خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمت کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی کون لوگ ہیں وہ جن کی رب آنکھیں بن جاتا ہے جن کے رب قدم بن جاتا ہے جن کے رب جو ہے ہاتھ بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے اب رب کریم کب یہ اطاف فرماتا ہے شرط ایک ہی ہے صرف شرط ایک دنیا لے لو جہاں لے لو کائنات لے لو جو کہو گے دنیا میں وہ ہوگا جنت لے لو جو کہو گے تمہیں وہ ملے گا تمہاری ایک ہاں سے کائنات کی ہاں ہو جائے گی تمہاری ایک نا سے کائنات کی نہ ہو جائے گی تم کہو گے تو دنیا چلے گی شرط کیا ہے میرے محبوب کے صدموں میں آ جاؤ میرے محبوب کے غلام بن جاؤ ایک ہی شرط ہے جب مجھ سے پیار کرنا ہے اب ساری دنیا کہتے ہیں ہر آدمی کہتے ہیں میں رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں مجھ پہ رب خوش ہے میں تو اسی پہ خوش ہوں جس پہ میرا محبوب خوش ہے میں اسی پہ راضی ہوں جس پہ میرا محبوب راضی ہے کائنات چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے لیکن رب کریم کیا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاء محمد اور خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محب لقائے محمد محمد برائے جناب اللہی جناب اللہی برائے محمد رب کریم انہیں کو دیکھتا ہے اور کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں اس کے محبوب کو دیکھتی ہیں تمہارے دعوے ہیں نا کہ رب سے ہم محبت کرتے ہیں آپ دنیا میں کسی سے پوچھ کے دیکھیے وہ یہی کہے گا کہ جی میں رب کے قریب ہوں میں رب کو چاہتا ہوں میں رب سے محبت کرتا ہوں لیکن رب کریم کیا چاہتا ہے میں محبوب کی طرف دیکھتا ہوں میں محبوب کریم کو دیکھتا ہوں جو محبوب کریم کے قدموں میں ہوگا وہ میری آنکھوں میں وہ میرے رحم میں وہ میرے کرم میں وہ میری رحمت میں وہ میرے یعنی رحمت کے اجلا میں ہوگا وہ میری رحمت کی چادر میں ہوگا شرط یہ ہے کہ فتح بے محبوب تم کہہ دو میرے ہو جاؤ میرے غلام ہو جاؤ یعنی محبوب سے محبت کرو غم تم سے محبت کرے گا محبوب کے قدموں میں چلو رب کریم جو ہے وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا جی ابھی چونکہ ہمارے بریک کا وقت ہو گیا انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کی ٹیلیفون دیتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ابھی ہم آپ کو فون کال وغیرہ لیں گے اور انشاءاللہ اللہ جو موضوع تفسیر میں رہ گیا انشاءاللہ اللہ نے توفی کا فرمائی تو آئندہ پروگرام میں یہی سے شروع کریں گے جی تو یعنی آہ ذکر آہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا آپ کی اتباع و اطاعت کا ہو رہا تھا تو رب کریم کی بارگاہ میں جانے کے لیے جتنے بھی راستے ہیں وہ رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کے بعد بند کر دیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی پیروی میں تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کے رب کریم کی بارگاہ میں جانا چاہے یقیناً نہیں جا سکے گا حتیٰ کہ مشہور اور بخار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر منہ بھی آج آ جا جائیں تو میری اتباع کے سوا ان کو بھی کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر رب کریم کو راضی نہیں کیا جا سکتا رب کریم کی رضا جو ہے وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں ہے رب راضی ہوگا اس کا محبوب راضی ہوگا تو اور اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی نہیں ہے تو پھر یقیناً رب کریم کو راضی کرنا بھی آ کسی طریقے سے آ ہو نہیں سکتا رب کریم کو راضی کرنے کے دعوے تو ہو سکتے ہیں رب کریم کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی رب کریم کی رضا چاہنی ہے تو مصطفیٰ کریم کی رضا جو ہے وہ چاہنی پڑے گی مصطفی کریم کو راضی کرنا پڑے گا اور جو میرے آقا لے کے آئے اس پہ عمل دل و جان سے کرنا پڑے گا اور اگر آدمی عمل نہیں کرے گا تو پھر اگر دعویٰ کرے گا کہ میں رب کریم کے قریب ہو گیا یا میں رب کریم مجھ پہ راضی ہو گیا جیسا کہ بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت سینا جنید بغدادی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرمایا کہ ہاں وہ جہنم میں پہنچ گیا تو اس لیے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور اس کی رضا آقا کی رضا میں میرے رب کی رضا جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میں محمد خالد احمد بینک انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی کیا حکم ہے جناب کیا سوال ہے اچھا ہمارے بینگلور میں اکثر نکے کے دن نکاح کے بعد فوراً ولیمے کی دعوت ہوا کرتی ہے جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ درست ہے ولیمے کا کھانا کھانا کیا ولیمہ ہو جاتا ہے اگر سے اسی دن کریں تو جی نکاح کرتے دو طرح شکریہ اسی دن دعوت کر دیتے ایک گھنٹے کے بعد یہ ولیمے کی دعوت ہے جی شکریہ سوال یہ ہے کہ ولیمہ جو ہے یہ نکاح کی سنت ہے یا شب دفاع کی بعض لوگوں نے اس کو نکاح کی سنت سمجھ لیا تو ولیمہ نکاح کی سنت نہیں ہے ولیمہ شب جفاف کی سنت ہے میاں بیوی بی کے ملاب کی سنت ہے میاں بیوی بی اگر نہیں ملیں گے مہینے بعد یا دو مہینے بعد تو ولیمہ نہیں ہو سکے گا جب میاں بیوی بی کا ملاپ ہوگا خلوت سیہ ہوگی تو اس کے بعد پھر ولیمہ ہوگا تو وہ ولیمہ سنت ہوگا یہ جو ولیمہ ان کی ملاقات سے پہلے کرتے ہیں یہ کھانا ہے دعوت ہے دنیاوی طور پہ رکھ رکھاو ہے آ, نام نموج ہے لیکن اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سنت ولیمے کی اسی وقت ادا ہوگی جب شب وفاق کے بعد آ, جو ہے وہ دعوت کی جائے گی اسی کو ولیمہ کہا جاتا ہے شادی سے ایک دن پہلے ولیمہ کر لیا جائے جیسے آج کل رسم رواج بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں گیر مسلموں کی تکلیف میں ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں یار کیا اس میں ہمیں چیز نظر آ رہی یا ادھر نکاح کیا اور ادھر ولیمہ کر دیا تاکہ ایک ہی کھانا کھانا پڑے دنیاوی لحاظ سے اتنے ہم خرچ کرتے ہیں غلط جگہ پہ لیکن جہاں سنت کی باری آتی ہے تو وہاں ہم کچھ نہ کچھ اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی میں بھی کر رہا تھا کہ ساری برکتیں تو آکا کی میں ہیں ساری برکتیں تو شریعت کے جو ہے احکام مانگنے میں ہیں رسم و رواج میں نہیں ہے تو جو یعنی ولیمہ ہے وہ شب اظہار کی سنت ہے نکاح کی سنت نہیں ہے جو نکاح کے فوراً بعد کر لے گا اس کا سنت اس کی ادا نہیں ہے جی السلام علیکم رحمتہ اللہ السلام علیکم سلام جی کون کہاں سے بول رہے ہیں جی میں نسیم بول رہی ہوں مسکس سے جی جی جی حضرت صاحب آپ کا ہم پروگرام بہت خوشی سے دیکھتے ہیں جی سوال دو سوال پوچھنے ایک یہ ہے کہ نا جو اللہ حضرت کا فتو ہے نا کہ مائک نہیں ہونی چاہیے نمازوں میں نماز میں جو تراوی چلتی ہے نا جی تو پھر اس کا اگر یہاں پہ تو ایسا کوئی ہے نہیں سب زیادہ کر مائک ہی ہوتی ہے کیا جی تو پھر وہ یہاں پہ ایسی عادت کھا سکتے ہیں کہ نہیں جی بہن نے بڑے یعنی دونوں سوال بڑے اہم ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سپیکر پہ لاؤڈ سپیکر کے نماز کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا آج کل یہ ایک ٹیڑھا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے محققین جو علماء ہیں ان کے نزدیک تو یہی ہے کہ سپیکر کی آواز اصلی آواز نہیں ہے جیسے بازگشت ہوتی ہے ایسے یہ آواز ہے یہ اس کو آگے یعنی جو ہے لائٹ یا بجلی بڑھا کے پیش کر دیتی یا اصل نہیں رہتی لہذا ایمان کی اتباع اس پہ صحیح نہیں ہوگی لیکن جیسے آج کل دیگر مسائل میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس مسئلے میں بھی ایسی کمزوری آتی جا رہی ہے کہ اب لوگوں کے تانوں سے ڈرنے کی وجہ سے یا اور مسائل کی وجہ سے اکثر و بیشتر علماء جو ہیں وہ اسپیکر پہ پڑھنے لگے ہیں اگر بچ سکیں تو ضرور بچنا چاہیے لیکن چونکہ یہ اختلاف بھی علماء اللہ سنت میں ہے اور جہاں علماء علیہ سنت آپ اس مختلف ہو جائیں تو اس میں اتنی شدت نہیں کرنی چاہیے وہ جو اختلاف رحمت کہا گیا ہے وہ صرف اپنے علماء اللہ سنت میں بعد عقیدہ اور سید عقیدہ کا اختلاف کبھی رحمت نہیں ہے وہ ہمیشہ جو ہے زحمت ہی ہے یہ جو رحمت ہے اختلاف یہ اہل حق میں ہے اہل حق ایک دوسرے کے میں اختلاف ہو جائیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسپیکر پہ چونکہ لمائل سنت پڑھنے والے بھی ہیں نہ پڑھنے والے بھی ہیں تو اگر بچ سکیں تو بہت بہتر ہے نہیں تو پھر اتنی شدود نہیں کرنا چاہیے دوسرا گوشت کے مسئلے میں بڑا یہ بھی اہم مسئلہ ہے اور عرب امارات اور سعودی عرب اور دیگر آ آ آ سعودیہ میں حرمین سید میں عام جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہی سب چیزیں کھا جا رہے ہیں جہاں سے بھی آ رہی ہیں تو یہ بڑا ہم مسئلہ ہے زیادہ مسلمان ہو سی لچیدہ ہو پھر زبا سے لے کر جو لے رہے کھا رہے اس کے درمیان میں وہ جو ہے گوشت کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ جائے یعنی ہاتھ سے جانے سے یہ مراد ہے کہ مسلمان کی نظر سے اوجل نہ ہو اگر مسلمان دیکھ رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان مسائل کو مد نظر ہوئے گوشت کے مسئلے میں بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے کہ حلال کھایا جائے اگر ہم حرام کھائیں گے تو پھر ہماری عبادت کا کیا بنے گا فروزن گوشت سے مرغے سے ہر چیز سے بچنا چاہیے زبہ کھانا چاہیے زبا بھی مسلمان سے یا لقیدہ کا ہو اور پھر وہ کسی غیر مسلم کی کسٹڈی میں بھی نہ جائے تو اس لحاظ سے اس میں بہت ہی احتیاط برتیں اور ذبا کے معاملے میں گوشت کے معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے جی اسلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں ہم انڈیا سے بول رہے ہیں جی جی کیا حکم ہے نازیہ بول رہے ہیں جی جی میرا سوال ہے کہ کیا زکات اگر قرض میرے پر ہے تو کیا زکات واضح ہے کیا مطلب اگر اگر میں کسی سے ہم قرض لیے ہوئے ہیں تو شکریہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں ہیلو جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر سعودی عرب سے بول رہا ہوں جی کیا سوال ہے آپ کا اپنے ٹی وی کی آواز کم کریں اور سوال بتائیں سر ہم نے کتاب ہم نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کر رتبے پر مفوز دے تو ابھی بھی وہ رتبہ دنیا میں چڑھ رہے صدیق کا غوث کا کا شہید کا رتبہ بھی کر رہا ہے جی شکریہ میرے بھائی کچھ آدمی محفوظ ہے یا نہیں جی شکریہ پہلا سوال تھا انڈیا سے کہ میں کہہ رہی تھی کہ میرے پہ قرض ہے کیا مجھ مجھے تزکات ہے دیکھا جائے گا آپ کے پاس جتنے رقم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے ان سب کو اکٹھا کیا جائے ان کی قیمت کو اور جو قرض ہے اس کو تو جتنا قرض ہے اس میں سے اس کو نکال دیا جائے اور زکاط باقی جو بچتا ہے اس پہ زکاعت ہوگی اور اگر قرض اس سے زیادہ بڑھ گیا یا اتنا ہی قرض ہے جتنا وہ ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اور اگر قرض کم ہے اور وہ بڑھ گیا جو ہے سونا چاندی تو پھر زکاط ہوگی اگر وہ نساب کے مطابق بڑھتا ہے اگر نصاب سے کم ہو گیا تو پھر بھی جو ہے وہ یعنی نہیں زکوٰۃ آپ ہوگی دوسرا سوال جو دوست نے کیا تو میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البدال فی امتی ارب میری امت میں ابدال جو ہیں یہ چالیس ہیں اور ایک رات میں کوئی شان میں ہے جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اللہ جل مجر کے دوسرے کو اس جگہ پہ قائم کر دیتا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی چلے گا موزم کبیر تبرانی میں یہ ڈیشی موجود ہے اسی طریقے سے امام ابن خدال نے کراماتے اولیا میں باشند اس کو نقل کیا اور امام ام ترنگ جی نے نوادرال الرسول میں اور اسی طریقے سے مانے ابو نب نے اس کو ہلیا الاولیاء میں نے وسن نقل کیا یہ چالیس ابدال ہیں اسی طریقے سے غوث کتب دار اوتاد یہ مختلف جو ہیں آ, یعنی آ, ان کی آ, پس, آ, یعنی مستلح ہیں اولیاء کی یہ چلتے ہیں قیامت تک چلتے رہیں گے امام احمد نے اپنی کتاب و ظہد میں روایت کو نقل کیا کہ دس آدمی ایسے ہیں اگر ان کو اب ان میں سے ایک بھی فوت ہوتا ہے دوسرے اس کے قائم کیا جائے اگر وہ نہ ہو تو قیامت قائم ہو جائے تو یہ قیامت تک ایسے ہی اولیاء چلیں گے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب ہیں کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ کا سوال کیا ہے سوال ہے میرا یہ ہے جی اکثر کا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں بزرگ ہیں ان کو دوائی کنڈیٹ نہیں آتی ہے ویکن کے دوران جی جی تو اس کے لیے کیا ہو ہے جی دیکھیے اچھا جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی اپنے ٹی وی کے بعد کام کریں اور سوال کریں ہلو جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی میں خالد بات کر رہا ہوں راہل سے جی کیا بات کر رہے ہیں جی کیا سوال ہے جی مشتی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے کرم کرم کرم اللہ بار رسولہ کا جی کا پروگرام بہت پسند ہے جی شکریہ آپ بھی دیکھتے ہیں کے بعد ہم سے بات ہے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے جی شکریہ سوال کیا ہے آپ کا میں صاف شکریہ سلام کہہ رہا تھا جی شکریہ اللہ کی تعریف کرنی تھی کہ آپ کو بہت پرنام ہے آپ ہمیشہ جی سوال یہ تھا کہ دعائے خروط کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو وہ کیا کریں دیکھیے دعائے قنوت کے لیے سن عبداللہ مسعود ربی اللہ تعالیٰ نے روایت جو دار قطری نے نقل کی ہے ما ابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطرے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی دعائیں کنوت خاص نہیں ہمارے لیے کی جو آتی ہے دعا پڑھ لیں دو چیزیں تو آپ کا سے ثابت ہیں جو دعائے قنوت عام جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی دعائیں کنوت جو ہے وہ ثابت ہے اور ہری مان ہسن سے جو دعائیں خنوت وہ بھی لیکن اگر یہ نہیں آتی تو کوئی بھی دعا جو آپ کو دعا آتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں رب پھیر لی رب کو پھیر رب ربر لی یہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں رب نہ آتے نہ دنیا ہنسنا تھا وافی لا کر آتے ہسنا تو منار پال لیں یا کوئی بھی جو بھی دعا آپ کو آتی ہے وہ دعائیں خنوت کی جگہ پڑھ لیا کریں بعد میں مشہور ہے کہ تین دفعہ کوششی پالیا کریں یہ درست نہیں ہے وہ خراب کا مقام نہیں ہے دعا کا مقام ہے تو وہاں دعا مانگی جائے ساتھ ساتھ دعا خنو جو مشور ہے اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ رکھی جائے لیکن نہیں آتی تو کوئی بھی دعا وہاں پڑھ لی جائے اس کی, اے اے اس کی جو نماز فطر ہے وہ ادا ہو جائے گی جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ جی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں نصیر الدین بول رہا ہوں ریاض سے جی جی جی جی. میرا سوال یہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جس سے خون بہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے جی ہم لوگ اہل اہل آہ... ہم لوگ حلفی مطلب یہ ہے اور یہ آہ... جی جانتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے جی. وہ لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے حالت نماز میں زخمی کیا گیا تھا تو آپ امامت سے تو ہٹ گئے دوسرے سامنے نماز ادا فرمائی اور لیکن آپ حضرت عمر فاروی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں دوسری کی اقتدا نماز ادا کی ہے جی اسے پتا ہے وضو نہیں ٹوٹا جی میرے بھائی دیکھیے یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دیکھیے سورت تو حرام ہے لیکن فرمایا کہ جب تم حالت اضطرار میں ہو تو اس وقت تم کھا سکتے ہو اب آدمی حالت اضطرار کو دے کے فتوا دے دے کے جب چاہے سور کھاتے جاؤ مردار کھاتے جاؤ بھائی جب صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہے تو کیا اس وقت وضو کرنے جاتے گسل کرنے جاتے اور پھر آ کے نماز پڑھتے میرے بھائی وہ حالت اضطرار ہے اور حال کے میں تو حرام کھانا جائز ہے اس وقت سینا فروک اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے اتنے زیادہ زخمی تھے اس وقت کیا ان کو جسم کو دھویا جاتا ان کو مرم پٹی کی جاتی نماز ضائع کر دی جاتی تو بھائی میرے ایسا ایسی حالت اگر میدان جنگ میں پیش آ جائے یا ویسے بھی تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے وہ مستثنیات میں سے ہے مستثنا ہے وہ مسئلہ وہ مسئلہ نہیں بنتا وہ دلیل نہیں بنتا دلیل یہ ہے کہ عام حالت میں آپ بیان کریں کہ نفروک اعظم کو یعنی نکسیر آئی ہو یا کچھ رقم لگا اس سے خون نکل رہا ہو تو آپ نے دماغ پر پھر تو دلیل بنتی ہے ویسے بھی وہ دلیل جی السلام علیکم رحمتہ اللہ و برکاتہ جی کون سا کہاں سے بول رہے ہیں جی کیا سوال ہے آپ آپ کا کیا سوال ہے اللہ احمد زکات کے بارے میں پوچھنا ہے جی جی سونا اور چاندی کا سونا اور چاندی کا کتنا جی باون تولے چاندی اور ساڑھے تولے سونا یہ نصاب اصلی ہے باون تولے چاندی ہوگی یا اس کی برابر قیمت یا ساڑھے سات تولے سونا ہو یا اس کی قیمت تو یہ ہے نصاب اس پہ اضاکات جو ہے وہ فرض ہوگی دعا ہے چلا جلدا مجدور کئی ماہر رمضان کی برکتیں تمام امتیں اسلامیہ کو آ, جو ہے وہ آ, آ, عطا فرمائے اور یہ ماہر رمضان ہم سب کے لیے عزت و احترام کا پیغام لے کے آئے اور ہم اپنی زندگیاں بدل سکیں چونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ شاء پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے خدا حاصل سی مانلہ اللہ برسول اللہ کے حوالے محمد